أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنسي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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلق جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أظلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين مقصد سورہ حامیم السجدہ کا شرک فی دعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے اعتراضات اور شروعات کے جوابات دیے جاتے ہیں گزشتہ صورت میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا آنے والی صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے تھے سورہ حامیم اسجدہ میں یہ چار شبہات وارد کیے جاتے ہیں اور ان چار شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں یہ پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے اور آپ کی بات ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے تو اس کا جواب دیا گیا تھا آیت نمبر چھ میں کہ میری بات یہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی میں تو آپ ہی کی طرح بندہ ہوں اور میں تو آپ ہی کی طرح انسان ہوں تو میری بات کی سمجھ تم لوگوں کو کیوں نہیں آتی اب اس آیت میں وقت نہ لہوم قرآن آس آیت میں سورت کا دوسرا شبہ یہ ذکر کیا جاتا ہے ان چار شبہات میں سے جی تو اب سایت میں مرکزی دعوے پر اور مرکزی مقصد پر یہ دوسرا شبہ اور دوسرا اعتراض یہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے مشرقین کی طرف سے یہ شبہ یہ وارد کیا جاتا ہے جی کہ تم تو کہتے ہو کہ مصیبتوں میں اور حاجتوں میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اور اللہ کے علاوہ یہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے ہم آپ کی بات کی طرف مائل بھی ہو گئے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں اور یہ مشرقین کی طرف سے یہ اکثر آپ یہ شبہ یہ سنیں گے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہو جائے اور وہ بابا کو پکارے یا بابا کے نام کی نظروں نیاز وہ مانے یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے اسی طرح ہم نے آپ کی بات کو ماننے کا فیصلہ کیا تھا لیکن رات کو فلاں بابا وہ خواب میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ تکلیف یہ جو تمہیں آئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ تم تم نے ہمیں پکارا نہیں ہے اور تم نے ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا چھوڑ دیا ہے یہ تو یہ سوتے میں بھی آتے ہیں جاگتے میں بھی آتے ہیں اور آپ پر یہ شبہ بھی پیش کریں گے کہ تم تو کہتے ہو کہ وہ کسی کام نہیں آتے جب کہ ہم دیکھتے ہیں ہم جب مصیبت میں انہیں پکارتے ہیں بابا کے پاس کسی شخص کو بیمار کو لے جاتے ہیں یہ تو وہاں سے وہ اپنے پاؤں پر چل کر آتا ہے یہاں سے ہم چارپائی میں لٹا کر اسے لے گئے تھے لیکن واپسی پر وہ خود چلتے ہوئے آیا ہے تو اگر بابا وہ کچھ نہ کر سکتا ہوتا تو پھر یہ کیا ہے رات کو بابا میرے خواب میں آئے تھے اور ان کے پاس آسا بھی تھی اور نوکدار چھڑی بھی تھی بابا نے مجھے ہلایا ہے میری طرف کہ تم میرے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے کیا تم یہ نہیں مانتے کہ میں مصیبت میں اور حاجت میں کام نہیں آ سکتا سور جاؤ اور سیدھے ہو جاؤ ورنہ سیدھا کر دوں گا تو مشرق یہ ہمیشہ بڑا بزدل ہوتا ہے اور بڑا ڈرپوک ہوتا ہے تو یہ شبہ یہ تم پر پیش کریں گے تو تمہارا آسان جواب قرآن نے کہا و کد نہ آ اور ہم نے مسلط کیا ہے ان پر قرآن آ یہ قرآن جمع ہے کی اور قرین اصل میں ساتھی کو کہتے ہیں یہاں پہ وہ جو شیاتین ہیں تو جنات ہیں وہ ان پر مسلط کیے گئے ہیں تفصیر قرطبی قرطبی مانا کرتا ہے ویت وق نہ لہم قرآن آسلت نہ علیہم قرآن من آ منل جن و شیاتی و منل ان سے ہم نے ان پر شیاتی کو جنات کو اور بعض اوقات انسان ہم نے ان پر یہ مسلط کیے ہیں وہ گمراہ تیر ہم نے ان پر یہ مسلط کیے ہیں امام سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی والے وہ یہاں پہ سایت کے نیچے وہ کہتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ کہ آپ کو یہ بات دوکھے میں نہ ڈالے کہ, کہ کبھی کبھی ایک مرید ایک شخص وہ بابا کو پکارتا ہے مخلوق کو پکارتا ہے مردے کو پکارتا ہے اور اس کی حاجت وہ پوری ہو جاتی ہے وہ جو مانگتا ہے تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ف ان نظال کا ابتلا ان و فطنطََ من ہوتا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتی ہے وقد قدیت مسل و فیسورت الذي استغا سبھی اور شیطان بسا اوقات یہ انہی مشرقین کو یہ بابا کی صورت میں کہ اس شخص نے جس بابا کو پکارا ہوتا ہے تو اسی سفید دالی میں اور سفید ریش میں وہ اس صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے فیض تو یہ مشرک اور یہ مرید یہ گمان کرتا ہے کہ اندازا لے کا کرامت بھی یہ اس بابا کی کرامت ہے جس بابا کو میں نے پکارا ہے ہاتھ ہاتا ارے بری دور کی بات ہے بابا کہاں ہے ان نما ہوئے شیتان ان نما ہوئے شیتان ان ادال اغواہ یاد رکھو یہ شیطان ہے کہ جو اس شخص کو گمراہ کرتا ہے اور اسے اس کے یہ برے اعمال اور شرک کا عقیدہ اس کے لیے مزین کیا ہے اور بسا اوقات شیطان یہ بت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے جکنے والوں کے ساتھ کلام کرتا ہے اور جاہل وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں بابا کی روح آئی ہے اور یہ بابا کی کرامت ہے اور اسی طریقے کے عقیدے ان لوگوں نے یہ اختیار کیے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ انہوں نے بھی مجموع فتح میں انیسویں جلد سبھا نمبر سینتالیس میں انہوں نے یہی بحث کی ہے وَكَثِيرًا کثیر عما الشَّيْطَانُ سورتوانو بسورتل المنا دا المستغ سے بھی اضاقہ شیطان اسی طرح بابا کی صورت میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے فیض المشرق المستغیت و بزال کا شخص کہ یہ بابا جو ہے تو یہ اسی صورت میں یہ ظاہر ہوا ہے تو قرآن بھی یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو مشرقین کو یہ شبہ یہ آتا ہے کہ پھر ہماری حاجت کیوں پوری ہوتی ہے اصل میں شیطان آتا ہے ایک مشرق اس کے بدن میں ایک جگہ کو وہ قابو کر لیتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کہ ایک شخص کے بدن کو وہ قابو کر لیتا ہے یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے فلاں زیارت لے جاؤ فلا بابا کے درگاہ لے جاؤ تو وہاں سے یہ چل کر آئے گا اصل میں ابلیس نے شیطان نے اس کی رگ کو پکڑا ہوتا ہے تو یہاں سے اسے چارپائی میں لٹا کر لے جاتے ہیں جیسے ہی وہاں پہ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ جیسے ہی وہاں پہ لے جاتے ہیں تو وہاں پہ ابلیس اس کی وہ پکڑی ہوئی رگ وہ چھوڑ دیتا ہے اور یہی ابلیس کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے وقت نالحم قرآن آ اور ہم نے مسلط کیے ہیں ان پر قورانہ آ شیاتی فضی نول مابین عیدی ام و تو ان شیاتی نے مزین کیا ہے خوشنما کیا ہے ان کے لیے مابین آئی دی ہم و برے اعمال بیندی ہم جو, جو ان کے سامنے ہیں یا وہ شہبات بیندیم کے جو ان کے سامنے ہیں وما ماخلفاہم اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں یا فزین الہو ما نلحما بیندیم وما ماخلفاہم اور مزین کیے ہیں ان شیاتی نے ان کے لیے وہ شرکیا عقیدے بیندیم کہ جو ان کے آگے ہیں اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں شیاتی ان کے لیے یہ شرکیہ عقائد اور شرکیہ اعمال یہ مزین کرتے ہیں وہ حق علیہ فی امن اور ثابت ہوا ہے ان پر القول عذاب کا حکم فی اممن ان امتوں میں یہ قدخلت من قبل الجم والے ان سی کہ جو ان سے پہلے تھے من الجن جنات میں سے انسی اور انسانوں میں سے یعنی جو ان سے پہلے گمراہ تھے اور وہ جہنم میں جائیں گے تو ان پر بھی اللہ کا اللہ کے عذاب کا وہ حکم وہ ثابت ہو چکا ہے ان لہوں کا ناصرین بے شک ہیں یہ گاٹا پانے والے نقصان اٹھانے والے وکال اللہ دین اکفرات لحاد القرآن جب شیطین کے نرغے میں آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو قرآن سننے سے منع کرتے ہیں جب شیطان کسی کا دوست ہو جائے تو پھر شیطان کا پیروکار اور شیطان کا تابے دار وہ تمہیں صحیح راستہ نہیں دکھاتا وقال الدین کفر ہو اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی توحید سے لا ماحول لحاظ القرآن مت سنو اس قرآن کو اس قرآن کو نہ سنو جس قرآن میں باباؤں کی کمزوری بیان کی گئی ہے اس قرآن کو نہ سنو یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جس میں بابا کو شیطان کہا گیا ہے ہم کہتے ہیں ہم بابا کو شیطان نہیں کہتے لیکن شیتان کو بابا کہنے سے منع کرتے ہیں تم شیتان کو بابا کہہ رہے ہو حالانکہ ہے وہ شیطان اور تم کہتے ہو کہ بابا میرے خواب میں آئے تھے حالانکہ بابا کا کیا کام کے وہ تمہارے خواب میں آئے وقال اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے توحید سے لا ماؤ لحاظ القرآن مت سنو اس قرآن کو ولغو اور شور کرو فی اس کے بیان میں جب یہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے تو اس کے بیان میں شور کرو غوغا کرو لال قم تغلی بن تاکہ تم غالب آ جاؤ یہ شیاتی کا طریقہ ہے کہ جو قرآن کے بیان کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور وہ اپنا غلبہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن سے منع کریں گے تو ہم غالب آئیں گے کفر کا غلبہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے منع کرنے میں ہے اور آج اسی لیے یہ کافر دشمنان دین دشمنان قرآن وہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے قسمہ قسم کے ہتکنڈے وہ استعمال کرتے ہیں چلو دشمنوں سے تو کوئی گلا نہیں اور دشمنوں سے تو کوئی امید نہیں لیکن افسوس ان لوگوں پر آتا ہے کہ جو قرآن کے بارے میں طرح طرح کے گمراہ کن گمراہ کن باتیں وہ کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں اتفاق پیدا نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں کوئی جوڑ اور اصلاح والی باتیں نہیں ہیں بڑی بڑی جماعتیں اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مونچوں کو منڈایا ہوتا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں قرآن کے مقابلے میں کتابیں نکالی ہیں اور قرآن کے اوپر مسجدوں میں رکھتے ہیں وجہ یہ کہ وہ اسی میں اپنے غلبے کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سننے سے منع کرو لاتس ماحول قرآن مت سنو اس قرآن کو اسی لیے ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے اور آپ پائیں گے کہ اپنی کتاب کے لیے تو ان کے پاس کافی وقت ہے گھنٹوں وقت ہے لیکن اللہ کی کتاب کے لیے ان کے پاس وہ پانچ اور دس منٹ کا وقت نہیں ہوتا حالانکہ ہم کہتے ہیں ہمارا درس نہ سنا کریں مسجد میں جو امام صاحب درس پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں اسے سنیں لیکن اس کے درس میں بھی نہیں بیٹھتے وجہ یہ کہ اصل دشمنی قرآن کے ساتھ ہے لا تسما لحاظ القرآن کوئی کہتا ہے اس کے لیے چودہ علوم چاہیے تو جو یہ کہتا ہے اسے کہیں کہ تم کہتے ہو کہ چودہ علوم کے سیکھنے کے بعد اس کا سیکھنا ضروری ہے تو اب تک اس کے لیے کتنے علوم سیکھے ہیں تو نہ علم سیکھتا ہے اور نہ قرآن پڑھتا ہے ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں قرآن عمل علوم ہے قرآن تمام علوم کا یہ سرچشمہ ہے اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے اور جب قرآن کو بندہ پڑھتا ہے تو یہ تمام علوم سیکھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں ہم قرآن کے اس درس میں ہر علم پڑھاتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اس علم کا نام بھی لیں لیکن جن لوگوں کو پتا ہے تو ہم اس میں صرف نحوا ہر علم پڑھاتے ہیں لیکن لوگ قرآن سے منع کرتے ہیں اس کے لیے اتنے علوم چاہیے اتنے علوم ضروری ہیں اور کوئی کہتا ہے اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں یہی کفار کا بھی یہی پروپیگنڈا تھا اور کفار اسی میں اپنے غلبے کو سمجھتے تھے کہ قرآن کے لیے لوگوں کو نہ چھوڑو لا ماحول لہاد القرآن آج بھی کفر کا یہی طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن سے متنفر کریں لا ماحول لحاظ القرآن مت سنو اس قرآن کو ولگوفی ہی کہ آپ جائیں اور وائٹ ہاؤس میں نماز پڑھیں نماز پڑھنے پہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا روزہ رکھے اس پہ آپ کو کچھ نہیں لیکن قرآن پڑھو گے تو اس پر تم پہ بین ہوگا کیونکہ وجہ یہ قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے قرآن انسان کو غیرت سکھاتی ہے یہ کتاب اسی لیے قرآن کو نہیں چھوڑیں گے لا تسمعوا لحاظ القرآن مت سنو اس قرآن کو اور شور کرو فی اس میں لا القن تاکہ تم غالب آ جاؤ فل قن الدین کفرو آزاب شدید اب تخویف ہے اس میں تو ضرور بضرور ہم چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے عذابا شدید سخت عذاب وَلَذَيَّنَّهُمْ أَسْفَلَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو اس बुरे عمل کا کہ جو تھے یہ کرنے والے بڑا برا عمل ہے کہ لوگوں کو قرآن سے منع کرتے ہیں ذالک جزاء أعداء الله النار اب یہاں پہ آپ کو اللہ کے دشمنوں کی سمجھ آ گئی جو اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا وہ یوم یحشر أعداء الله النار کہ اللہ کے دشمن وہ جمع کیے جائیں گے یہ ہیں وہ اللہ کے دشمن یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا اور وہ کیا ہے انار کہ جو آگ ہے جہنم کی آگ ہے لومفی ہا دار خلدی ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے جزا ہم بے ماکانو بے اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ یہ تھے ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے دنیا میں جن لوگوں نے ان لیڈروں کا کہا مانا تھا اور ان کے کہنے پر اللہ کی کتاب سے منع ہوئے تھے تو بروز قیامت یہ تابے کیا کہیں گے وکال الدین کفرو اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے یہ وہ تابے مراد ہے وکال الدین کفرو میں تو وہ لیڈر مراد تھے کہ جن کے کہنے پر لوگ منع ہوئے تھے اللہ کی کتاب سننے سے یہاں پہ یہ ان تابے کا قول ہے وقال اللہ دین کفرو اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی کتاب سے اور ان مولویوں اور پیروں کے کہنے میں آئے تھے رب بنا ہے ہمارے رب ارن الد اللہ مین الجمل یہ اللہ دینی تسنیا ہے اللہ کا دکھا دے ہمیں وہ دو گروہ جنہیں ادالا جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں منل جن ونسی جنات میں سے ولی اور انسانوں میں سے ہمیں وہ دونوں گروہ دکھلا دیں کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے اور ہم اللہ کی کتاب سے ہٹے ہوئے تھے تاکہ ہم کیا کریں نجالما تحت اقدامنا تاکہ ہم انہیں تاکہ ہم روند ڈالے انہیں تحت اقدامنا اپنے پیروں تلے تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں تلے روند ڈالیں اور ہم انہیں لیکونا من الزفلیم تاکہ ہو جائیں وہ دونوں من الزفلیم نچلوں میں سے ذلیلوں میں سے تاکہ ہم انہیں ذلیل اور رسوا کر سکیں پھر کل کو اپنے لیڈروں کے متعلق پھر یہ کہو گے اسی لیے آج اللہ کی کتاب کو سنو اور اللہ کی کتاب کی طرف آؤ وقیدنا لهم قرناء اور ہم نے مسلط کیا ہے ان پر قرناء شیاطین فزينو لهم ما بين ايديهم وما خلفهم تو انہوں نے مزین کیا ہے ان کے لیے وہ برے اعمال کہ جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں اور وہ جو انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وحق عليهم القول اور ثابت ہوا ہے ان پر کہ اللہ کے عذاب کا حکم فی امم ان یہ ہوں گے ان گروہوں میں کہ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں سے جو ان سے پہلے تھے یہ بھی انی گروہوں میں شامل ہوں گے کانو خاسرین بے شک تھے وہ اٹھانے والے اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا اور, اور کافر کہتے ہیں اپنے تابے داروں سے مت سنو اس قرآن کو ولگو فی ہی اور شور کرو فی ہی اس کے بیان میں تاکہ تم غالب آ جاؤ تو ضرور ہم چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے سخت عذاب اور ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں برا اس عمل کا کہ جو تھے یہ کرنے والے یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا انار کے جو جہنم کی آگ ہے ہوں گے یہ اس میں لہم فی ان کے لیے ہوگا اس جہنم میں دارالخرد ہمیشہ کا گھر اس سے نکلیں گے نہیں اور یہ بدلہ ہے اس کا کہ تھے یہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی کتاب سے اور وہ تابے رب بنائے ہمارے رب دکھا دے ہمیں وہ دو گروہ کہ جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں من جنّی جنات میں سے اور انسانوں میں سے تاکہ ہم انہیں رون ڈالے اپنے قدموں کے نیچے لے من نا تاکہ ہو جائے وہ دونوں من الاسفلین زلیلوں میں سے اور نچلوں میں سے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین